کا معیار یہی دنیا ہے ان کی پسند اور ناپسند اسی دنیا کی خاطر ہوتی ہے ان کے بارے میں ثابت ہوتا ہے کہ ہر آفت زدگی کی علامت ہوتی ہے اور اس کی یہ علامت ہے کہ آپ ہوس پرستی سے باہر نہ نکل سکے جب کہ مومن شخص اپنے آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اور اپنی زندگی اسی نہج پر گزارتا ہے جس کی اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان میں منظر کشی فرمائی ہے اللہ تعالی فرمان ہے جو مال دولت اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو اور لوگوں پر ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اس لیے مومن حصول رزق کے لیے اسباب اپنا کر مقدور بھر کوشش کرتا ہے اور اس دھرتی کو غذائی الہی کا موجب بننے والے کردار سے آباد کر آباد رکھتا ہے پھر دنیا سے صرف اتنا مستفید ہوتا ہے کہ اس کی دینداری اور آخر متاثر نہ ہو یہی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو کی ایک تفصیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی سے نواز اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز نیز جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس دعا نے دنیا کی تمام بھلائیاں سمولی ہے اور ہر قسم کی برائی کو بھسم کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس دنیا میں کیونکہ اس دعا میں حسنا سے دنیا کی تمام تر ضروریات مراد ہیں جیسے کہ صحت وسیع اچھی بیوی بی, کشادہ رسق علمفے بہترین کارکردگی اور اچھی سواری اور اچھی ناموری اسلامی بھائیوں جو شخص اپنا بنیادی مقصد آخرت کو بنا لے جو شخص اپنا بنیادی مقصد آخرت کو بنا لے اسی کے لیے تگ و کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی تمام ضروریات پوری فرما دیتا ہے لیکن جس کے دل پر دنیاوی فکر غالب ہو جائے اس کا بنیادی مقصد دنیا ہی بن جائے تو ہمیشہ غلامی کی زندگی گزارتا ہے اس کی سوچ بکھری ہوئی ہوتی ہے ذہنی یکسوئی سے محروم ہوتا ہے کثرت مال سے قناط نہیں کرتا تھوڑی چیز سے بھی خوش نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مقصود زندگی آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بنیازی پیدا کر دیتا ہے اور اسے دل جمعی عطا کرتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے آتی ہے اور جس کا مقصود دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہے اس حدیث کو امام احمد امام ترمیدی اور امنام ماجہ نے روایت کیا ہے عراقی رحم اللہ کہتے ہیں اس کے صنعت صحیح ہے بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس دنیا میں مسلمان کا شعار اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوتا ہے کہتے ہیں دنیا کا سامان بہت کم ہے اس لیے مسلمان اس دنیا کو اپنی آخرت کے لیے کھیتی سمجھتا ہے آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتا اپنی شہوت یا حوث میں مست ہو کر دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا بلکہ اللہ کے فرمان کا عملی نمونہ بنتا ہے کہ کہہ دیں دنیا کا سب سامان معمولی ہے اور آخرت متقی لوگوں کے لیے بہتر ہے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور آخرت تیرے رب کے یہاں سر متقین کے لیے ہے اس لیے مسلمان اس دنیا کے اس دنیا کے دھوکے میں آنے سے بچنا اپنے آپ کو غفلت اور شہوت سے دور رکھنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اس لیے تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی اللہ کے اللہ کے بارے میں کوئی دھوکے شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے بندوں جس شخص کو دنیا اس کی آخرت سے غافل کر دے اور وہ اپنی شہوت کے پیچھے لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت سے روگردانی شروع کر دے تو بہت بڑے خسارے میں پڑ گیا وہ بڑی بد بختی ملوث ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والو تمہیں تمہارے اموال اور اولاد ذکر الہی سے غافل نہ کر دیں اور جو غافل ہو گیا تو وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گئے وہ ان قریب گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے البتہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے دینار کا بندہ تباہ ہو گیا درہم کا بندہ تباہ ہو گیا لباس کا بندہ تباہ ہو گیا وہ بار بار گرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جب اس کو کانٹا بھی چبھ جائے تو کوئی اس کا کانٹا نکالنے والا نہیں ہوتا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ خسارہ وہ خسارہ اور شکاوت کا شکار ہو گیا اور ذلت و مصیبت میں جا گرا اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور کرنے والی ہر چیز سے بچو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ میرے اسب کے لیے قرآن کریم کا برکت بنائے میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور اپنے سمے تمام مسلمانوں گناہوں کی بخش بخشش مانگتا ہوں آپ بھی اسی سے بخشس مانگے وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سب کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک اس کا کوئی شریک نہیں میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بند رسول ہیں اللہ ان پر ان کے آل ان کے صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی برکتیں نازل فرما اے مسلمانوں اس وقت بہت سے لوگوں کے دلوں پر دنیا کی چکا چون چیزوں کا قبضہ ہے دنیاوی رنگینیوں اور لذتوں کے لیے بہت سے مسلمانوں کے دل ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو ایسے میں مسلمان کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تاکہ حقائق واضح ہو سکیں اور نتائج سامنے آ سکیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی دنیا دنیا کی زندگی کی سینت ہے آپ کے رب کے یہاں جو باقی رہنے والے ہیں وہ نیک اعمال ہیں جو امید کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں حدیث میں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرا دنیا سے کیا تعلق ہے میری اور دنیا کی مثال تو ایک سوار کی طرح ہے جو گرم جو گرم دن میں سایہ دار درخت کے نیچے دوپہر کو آرام کے لیے سستا ہے اور پھر درخت وہیں چھوڑ کر اپنی منزل کی جانب چل دے یہ نبوی وصیت کو سنو اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے گوشت گزار کرو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا دنیا میں ایسے رہو گو یا تم اجنبی ہو یا راہ گزر مسافر ہو عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو اپنی صحت کیا میں بیماری کے لیے اور زندگی میں مرنے کے لیے کچھ اسباب اختیار کرو کروقان روایت کے اللّہ تبارتعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درال کا حکم دیا ہے اللہ تعالی تو ہمارے نبی صلی اللہ علّم پر درود و سلام برکت ناصل فرما اللہ تعالی خلفۂ راشدین سے راضی ہو جا تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا آل اور تابعین سے راضی ہو جا اللہ تعالی تیری مفرت کی بہت وسیع ہے تیری رحمت بہت وسیع ہے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھلائی سے نواز آخرت میں بھلائی سے نواز جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں کو غال غلبہ فرما اللہ تعالیٰ جس نے مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مشغول کر دے ان کی تدبیر کو ان کی تدبیر یا ان کی ہلاکت کا سبب بنا دے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں کو دشمنوں پر دشمنوں کو پکڑ لے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما اللہ تعالیٰ جس نے مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت کا آ, عجائب دکھا دے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو تقوا پر جمع کر دے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو تقوا پر جمع کر دے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو تقوا پر جمع کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے ولی عمر کو اپنے نیک کام کے کی توفیق عطا فرما اپنی مرضی کے مطابق نیک کام کرنے توفیق دے اللہ تعالیٰ مومنین مرد و عورت مر مر مر کو معاف فرما جو زندہ ہیں جو گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو عطا فرما اللہ تعالیٰ ہر اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو اس کے لیے آسان کر دے اللہ تعالیٰ ان کے فقیر کو غنی بنا دے اللہ تب تعالیٰ جو گنہگار ہیں انہیں ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ ان کے نیک لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرما اللہ تعالیٰ تو غنی ہے تو لائق حمد ہے اللہ تعالیٰ تو بارش نازل فرما اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما اللہ تعالیٰ بارش فرما اللہ تعالیٰ ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں میں بارش نازل فرما اللہ تعالیٰ ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں میں بارش نازل فرما اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما اللہ تو ہے اور قیوم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف پہنچی ہے اور تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم ہمیں ہم ہم مصیبت پہنچی ہے تو ارحم الرحمین ہے اللہ تعالیٰ بارش ناصل فرما اللہ تعالیٰ جلد بارش ناصل فرما اے اللہ جلد بارش ناصل فرما اے اللہ تو ہے ہے تو قیوم اللہ کے بندو اللہ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی تصویر دلیل بیان کرو